یہ عال میں بنی سائل کے سارے انبیاز جو ہے حضرت ابراہیم کے آدمی چلے جاتے ہیں کیونکہ بنی صاحل کے جو ہے حضرت اساق سے پھیلا حضرت اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یاقوب حضرت یعقوب کا نام بنی اسرائیل کا نام جو ہے تھا اسرائیل عربی زبان میں یہ عبرانی زبان میں عبد کے معنی میں عیل اللہ کے معنیٰ وہ عربی میں عبداللہ کا متبادل ہے حضرت یعقوب اللہقب تھا حضرت یعقوب کے بارے میں بیٹے تھے اسی سے یہ بنی سائل پھیلا ہے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 جب اللہ نے قرآن باغ میں جو ہے ان اللہ ملائے کا تو سلّبی والد نازل ہوئی ہے اللہ کہ اللہ اور فرشتے محمد پر نازل کرتے مومنو تم بھی محمد پر درود نازل کرو ان پر درود بھیجو اللہ اور فرشتے درود بیچے ہیں اس کے ذیل میں جو ہے پیا صاحب نے کہا جو ہاں جی ہے اللہ کے نبی جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم جب مجھ پر اس آیت پر عمل کرتے ہوئے مجھ پر درود بھیجیں گے تو دم بردا درود مت بھیجو لسلم علیہ و صلاۃ تلمب